بس اللہ الحمد اللہ علیہ وحمد الرحمد السلام علیکم و رحمۃ البکاتہ مجھے تمام وران اور میدان شرح باقی بابی السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب سِکھلاد میں سے آج نئے باپ باب تجارت شروع ہو جاتے ہیں باب انداز نمبر ایک کتاب کا پیج نمبر دو سو تو اس میں باب و نمبر اور باب و تجارت یعنی تجارت کا بیان باب کے معنی وصاروی زبان میں بابن دروازے کے معنی میں آتا ہے تو یہاں تجارت کا دروازہ تو بے ہے تو باب کا ایک معنی بیان کے معنی میں آتا ہے تجارت کا بیان یعنی <تصفح> اس میں خرید و فروغ کے بارے میں جو شرعی تفصیلات احکامات موجود ہیں کن کن کون سے تجارت کون سے خرید و فروغ جو ہے کون سے تجارت واجف ہے کون سے مصطاف ہے کون سے حرام ہے کون سے مقروع ہے ہاں جی اس طرح کن چیزوں کا بیچنا صحیح ہے غلط ہے بیچنے والے کی شرائط خریدنے والے کی شرائط یہ جی ساری تفصیلات اس باب میں پڑھیں گے جدید معیشت کی کے بارے میں ہاں جی معلومات ہمیں ضروری ہے چونکہ یہ بھی زندگی کے ضروریات میں سے تو شاست علیہ فرماتے ہیں وہی اعلیٰ تجارات تجارت کی دو قسمیں مرضی بغیر مرضی ایک پسندیدہ مرضی یعنی پسندیدہ ایک پسندیدہ تجارت ہے ہاں جانے اور وہ دوسرا غیرمعزین دوسرا ناپسندیدہ تجارت ہے ہاں جی یہ تقسیم پہلے روزے میں بھی آیا ہے ہاں جی حج میں بھی آیا ہے بہت سے عوام میں یہ تقسیم شخصیت کا طرقہ ہے ایک پسندیدہ عمل ایک ناپسندیدہ پسندیدہ کہ پھر دو قسمیں میں واجب اور مشتاف غیر پسندیدہ کہ دو قسمیں میں حرام اور مخروع ہاں اور واجب اور مشتاق جو ہے چیزیں اللہ کو پسند حرام اور مخرو دونوں اللہ کو ناپسند چیزوں میں شامل ہیں ول مرضی ہو پسندیدہ تجارت علامین اس کے دو قدم ہے واجب ان و مشتاف ایک واجب ہے دوسرا مشطف ہے یعنی ایک تجارت کے دو کرنا واجب دوسرے کا مشتاف بغیر المرضی جو ناپسندیدہ علّہ نوعین اس کے دو قدمی حرام و مقرون ایک تو حرام ہے اسے کرنے میں گناہ دوسرا نہ کرنا بہتر ہے مقرونی نہ کرنا بہتر ہے کرنے کے سرمس پر کوئی سزا نہیں قیام لیکن حرام کے ارتقاب میں تو سزا ہے. کل قیام مواخذہ ہوگا تو پھل واجب میں ناپس واجب تجارت کے ما وہ ہیں وہ تجارت یاحتاج السانوں جس کا انسان محتاج ہے لوت ہی یعنی خود کی خوراک کے لیے خود کی ذرا زندگی پورا کرنے و یا عیالیں بیوی بچوں کی ضرورت زندگی پورا کرنے کے لیے جو چیزیں جو, جو تجارت تو واجب ہے. ضروری کرنا ضروری ہے جو خرض کرنا ضروری ہے وہ واجب تجارت ہے ایک آدمی کا ہنج نے اپنے پیشہ تجارت کو اختیار کیا تو اتنی مقدار خرید و روخ تجارت جو ہے تجارت کا یہ کاروبار جس سے اس کے بیوی بچوں کی زندگی بنے خود کی زندگی کی ضروریات پڑا ہو یہ یہاں تک تو اس کے لیے واجب ہے بل و من تجارت میں سے جو مصطاف ہے ماں وہ تجارت یش غلوب ہیں جس تجارت کا انسان مشغول ہو جائے لوسی عت المعاشی اپنی جو ہے معیشت کو وسعت دینے کے لیے ہاں جی اپنی گھر کے مال و دولت میں وسعت دھونے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں ایک تو وہ معیشت میں وسط دینے کے لیے تاکہ گھر کے بچے آل عیال جو ہے وہ خوش رہیں ان کے ان کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کر سکیں یہ بھی اللہ کو پسند عمل ہے ہاں جی اللہ سب کو بغر رکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے گھر کے بچوں کو آل عیال کو خاندان کو سہولت فراہم کرنا یہ بھی اللہ کو پسندیدہ عمل ہے تو یہ ہے توثیت المعاش اپنی معاشرت کو غصہ دینے کے لیے دوسرا وہ معاونت المحتاجین اور اس نیت سے بھی تجارت کرنا مدد کرنے کے لیے محتاج لوگوں کو معاشرے کے محتاج لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ان کی مدد کے لیے تجارت کرنا وہ کون ہیں جیسے منال یاتما جیسے یتیموں کی مدد کرنے کے لیے وال و مساکین فقیر اور لوگوں کے لیے فقیر وہ شاعر جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسکین و جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن گھر کا گزارا نہیں ہوتی ہے ہاں جی تو فقیر مشکن کے لیے ان کو دینے کے لیے ان کی مشکلات پیدا کرنے کے لیے ان کی تعاون کے لیے آپ تجارت کے اس سے جو نف آتا ہے منفاد آتا ہے ہاں جی وہ یتیموں پہ فکرا مساکین پہ خرچ کریں اور تعمیر حیات اس طرح باقی معاشرے میں ضرورت کی ضرور سے تالابوں کو بنانا ہو تالاب وغیرہ بنانے کے لیے جہاں لوگوں کو پانی کے لیے ضرورت ہو ملکناتی جہاں پل کی ضرورت ہو پل بنانے کے لیے مساجد مساجد بنانے کے لیے وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے من الخیراتی خیراتی کاموں کے لیے جیسے ہسپتال بنانا ہو ہاں اور کوئی بھی جو ہے مدثہ بنانا ہو کوئی بھی اچھے کام جو ہے بنانے کے لیے اس کی تعمیرات میں صرف کرنے کے لیے آپ تجارت کریں تاکہ جو مال ہے ان بڑے اور خیراتی کاموں میں صرف کریں بہت صدقاتی اور جسے خیرات اور صدقات کے صدقہ مختلف مطلب صدقات دینے کے لیے اچھے کاموں میں صرف کرنے کے لیے تو خیرات اور صدقات کے لیے کو کرنے کی نیت سے آپ تجارت کو بڑھائیں محنت کریں ہاں تو یہ بھی مستحب عمل ہے تو یہ آپ کو بتا دیں واجب اور مصطاب ہیں واجب میں گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تجارت کی جاتی وہ واجب باقی جو ہیں اپنے گھر کے رز میں معیشت میں توثیہ دینے کے لیے غصہ دینے کے لیے جو تجارت کرتے ہیں گھر کو نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اور ساتھ ہی جو ہے باقی غریب اور مساکین باقی سارے خیراتی کاموں میں مدد کرنے کے لیے بھی تجارت کرنا مستحب ہے باعث ثواب حرام تجارت کو ان وال حرام میں تجارت کے اقسام میں سے جو جن چیزوں کا خرید و فروغ حرام ہے وہ کیا ان میں سے ایک حرام میں تجارت کے اقسام میں سے جو حرام ہے وہ یہ بے المحرماتی یعنی حرام چیزوں کا حرام اشاہ کی خرید و فروغ جو چیزیں شرح حرام ہیں ان کا خرید ان کا بے بیچنا و اشرح ان کا خریدنا جن چیزوں کو شریعت نے نجیس کرا دیا حرام قرار دیا ناپاک کرا دیا, ناپا کرا دیا. ان کا خرید اور فروغ بے المحرمات و شرا حرام محرمات حرام چیزوں کا بے بیچنا و شرا ان کا خریدنا یہ حرام تجارت کے درمیان آتی ہے کالخنجیر جیسے سور کا بیچنا خریدنا حرام ہے اس کی تجارت حرام و جیپ مردار جانور مردار جتف ہے شرونی کیا وجہ سے مر گیا ہے تو وہ مردار ہے اس کا بیچنا خریدنا ولازیرت گندگی انسان کی فضلہ ہاں ان کا خرید و فروخت ہاں جی اس کے ول حشرات کیڑے مکنوں کا خرید و فروغ ہاں جی کلفارت جیسے چوہا وقارے بچو ول حیات سانپ ان کا خرید و فروغ جن کا کوئی معقول فائدہ بھی نہیں ہے تو ان کا خرید و فروغ بھی حرام ہے فرماتے ہیں وہ لیکن یہ جز و جیس حشرات میں سے بے دو دل قز قذ ریشم کے کیڑے کو بولتے ہیں قز دودھ ویسے ملا کے کیڑے کو بلتے ہیں تو بے دو دل قدر ریشیم کے کیڑے کا بیچنا اور خریدنا و ناہلی شہد کی مکھی کا بیچنا اور خریدنا نہل شیر مکی مکھی کو ہے سرائے میں اسی وجہ سے اللہ تعلی یعنی وہ شہر مکی کے اور وہ رشمی کیڑا وہ شہر مکی مکھی یہ اقدی وعلیٰ تسلیمیہ آپ قدرت رکھتا ہو ان کو جس کو بیچا اس کے حوالے کرنے کا جس کو بیچا ہے آپ اس کو دوسرے کے حوالے کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو پھر اس کا بیچنا صحیح ہے اور بے طرح حرام ایک آزاد آدمی کو بیچنا جو کسی کا غلام نہیں ہے آزاد ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے وہ شیرا اس کا خریدنا بھی حرام حرام ہے کیوں ایک آزاد آدمی کا خرید فروخت شرف ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو شرافات واشی ہے اب بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو غلام بنا کے نہیں بیچ سکتے ہیں بیچیں گے تو یہ حرام کام ہے تو انسان کی شرافت کی خاطر انسان کے خرید فروخ ہے لیکن کبھی انسان اور انسان معاشرہ اس کی شرافت اور اس کے مقام و منزلت ہونے کے باوجود کبھی جو ہے یہ اصرمل کبھی غلام بن جاتا ہے جیسے بھی صبح القرل اصلی اصلی جو ہے ایک بندہ اصلی قفر پیدائشی کافر ہے اور وہ مملوک بن جائے کب صب میں اس کو عصر پکڑے ایک کافر کو جو ہے جو اصلی پیدائشی کافر ہے اس کو میں عصر پکڑے میدان میں تو وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے اوشران یا کسی غلام کو جو ہے آپ خریدنے سے اوشران یا بیچ کر اب یا غلام کو خرید کر جو ہے او یا خرید کر کسی وہ اس سے پہلے اس غلام اس کو آپ نے خریدا ہے تو اس طرح بھی وہ غلام آپ کی ملکیت میں آ سکتا ہے پھر فرماتے ہیں کافر جو پیدائشی طور پر کافر ہیں وہ اپنے میدان جام میں اسیر پکڑا یا ایک غلام کو آپ نے خرید کے اپنے غلام بنا کے رکھا تو ان دونوں میں جو ہے غلامی جو ہے غلامی کی جو حیثیت ہے وہ تثری رہ جاری رہتے تو اس کی غلامی الازوریت اس کے اولادوں میں بھی غلام سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ جب تک وہ غلام غلام ہے وہ اولاد میں غلام ہوں گے ایک آخر کو آپ نے اثر پکڑا اس سے اولاد ہو جائیں گے تو وہ اولاد بھی تب تک آپ کیا شریف میں آزاد نہیں کیا اس کے کی اولاد بھی اصر ہیں اس کے اولاد بھی کہا غلام ہی رہے گا لہذا جاری رہے گا اس کی غلامی الازور اولاد میں بھی اولاد میں وہ ہے اس کے اولادوں کے بعد میں جو اس کے پیچھے جو اولاد پھیلیں گے آقاب یعنی اس کے جو ہے نسلوں میں نسلوں میں بھی باقی رہیں گے وہ ان اسلم آگاہ کی وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو بھی جائیں وہ وہ, وہ غلام رہیں گے مالا یو تک جب تک ان کو آزاد نہ کیا جائے آزاد کریں تو کوئی بھی آزاد کریں کافیر کو بھی آزاد کریں آزاد ہو جاتا ہے ہاں جی اور اس طرح مسلمان کو لیکن شریعت میں کافر کو آزاد کرنے کا حکم نہیں ہے جس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہے مسلمان غلام کو آزاد کرنے پر ثواب مرتب ہے بہت بڑا عجیب ہے حدیث میں آتا ہے جو شاہر غلام مسلمان کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک اعضا کو اس اس اس غلام کے ایک ایک اعضا کے وجلے میں اس کے ایک ایک آزاد کو جہاں کے آگ سے اس کو نجات دلائے گا آئی فرماتے ہیں مزید غلام بنے کی صورت یہ غلول توقیدہ اگر اٹھایا جاتی ہے پھر کوئی بچہ مین دار حرم میدانی جہاں سے آپ کا کوفار سے جنگ ہے وہاں سے ان کوفار کا کوئی بچہ آپ نے اٹھا لیا تو وہ آپ کا غلام بن سال مملکن تو وہ آپ کے غلام بن جائے گا علم یقنفیہ اگر اس شہر میں کوئی مسلمان نہیں ہے جن صاحب کے جنگ میں کوئی مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے اس اشعار کاخروں کے شو کاخروں کا اشعار ہے ان آپ کا جاں ہے تو آپ نے ان کی کسی بچے کو اٹھا لیا تو وہ آپ کا غلام بن جائے گا فرمایا علم یقن فی اگر اس میں کوئی مسلمان اگر کوئی مسلمان وہاں پر ہے تو تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ بچہ مسلمان کا تو نہیں ہے اگر مسلمان کے تو آپ اس کو بچے کو اٹھانے پہ آپ اس کا غلام مالک نہیں بنے گا وہ آپ کا غلام نہیں بنے گا بلکہ آپ پر واجب ہے اس غلام کو اس بچے کو اس مسلمان کے حوالے واپس کر دیں لیکن پا یقین ہوگا یہ کسی کافر کا بچہ جو جن سے آپ کا جنگ ہے کافر حروی ہے تو پھر اس کے بچے کو آپ کے آپ نے وہاں سے اٹھا لینے پہ آپ مالک بن جاتا ہے اب یہاں سے فرماتے ہیں کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کا انسان آن، غلام مالک نہیں بن سکتا آپ کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا انسان مالک اگر وہ آپ خرید بھی لینا کسی اور کے غلام میں میں تھا آپ نے خرید لیا جو ہی آپ نے خرید لیا وہ آٹومیٹکری آزاد ہو جاتا ہے وہ رشتے ہیں وہ رجل انسان جو ہے لا عملے مالک نہیں ہوتا آباہوں اپنے باپ کا اگر آپ کا باپ جو ہے پہلے کسی کے داد میں غلام تھا اس نے آپ نے اس کو خرید لیا جو ہی آپ نے خرید لیا آٹومیٹکلی وہ آزاد ہو جاتا ہے آپ کو آزاد کرنا نہیں برخود ہو چونکہ انسان اپنے باپ کا مالک نہیں بن سکتا ہاں اس طرح وہ ام اور مانگ جو ہے کا مالک نہیں بن سکتا اگر آپ کی ماں پہلے کسی کے غلام لونڈی ہیں اور آپ نے خرید لیا تو جو ہیں خرید لیا وہ آزاد ہو جاتی والجدہ اور دادا ولجدادہ وَل دادی ان دونوں کے بھی آپ مالک نہیں بن سکتا اگر یہ پہلے کسی کے غلام لونی لیے آپ اس سے خرید لیں خریدتے ہی آپ مالک وہ آزاد ہو جائے گا وہ ان آلو آغاز یہ جد جدہ جتنا جد ابھر کو چلے جائیں اجداد کا سلسلہ ادھر آدم تک بھی چلے جائیں ان میں سے کسی کے بھی آپ مالک نہیں ہوگا ولاد جیسا انسان اپنے بیٹے کا مالک نہیں بن سکتا ہے نے اگر اپنے بیٹا آپ کے بیٹا کسی غلامی میں تو آپ نے خرید لیا ہاں تو وہ آزاد ہو جائے آٹومیٹیکلی آپ کے بیٹے کا مالی نہیں بنے گا زکراً کا نا وہ بیٹا خواہ لڑکا ہو ان سے یا لڑکی ہو ہاں جی وہلا جی اور بیٹے کا بیٹا جو پوتا بغرا ہے اس کا بھی آپ مالی نہیں بن سکتا ہے وہ ان نظر آ جو جتنا نیچے کو چلے جائیں وہ جتنا نیچے, جو نیچے جس کا نہیں سو سمیک یا سمیک ہے نا پوتا جو پوتے کو پیدا ہو گیا پھر پوتے کے جو پیدا اس کا جو پیدا ہو گیا اس طرح جتنا نیچے کو چلے جائیں ان میں سے بھی کسی کا مالین ہوگا ہوا خا بھائی کا مالین ہوگا وغتا بہن کا مالین ہوا ولاماں پھوپھی چاچا کا مالین ہو خالہ ماموں کا مالین ہوگا وہ ان علاوہ اگرچ یہ سب اوپر کو چلیں خالہ ماموں اوبھر کو چلے جائیں تو بھی ان میں سے کسی کا ان کا باپ اوپر سے ملا دیے خالہ ماموں کا باپ چاچا کا باپ ہاں جی. یہ لوگ ہی ان کا بھی آپ مالی نہیں ہوگا ولامت اسی طرح پھوپھی و خالہ جی. اور آ... خالہ وجوہن بھی خالہ ہی بولتے ہیں وطیقت کا مچھوں ہاں اور خالہ کا بھی آپ نہیں بن سکتا ہے وہ ان اللہ تعالیٰ چاہیے دونوں میں جتنا اوپر چل جائیں اوپر ان کی مائیں ہیں ان کی ماں ہیں اور ان کی ماؤں کی, کی ماں ہیں ان کا بھی مالی نہیں بن سکتا واول دل دل آخر بھائی کے جو اولاد ہیں بھائی کے اولاد یعنی آپ کے بھتیجے اس کا بھی آپ نہیں بن سکتا واول دل اوکھتے بہن کے اولاد ہیں بہن کے اولاد ہیں جو کہ آپ کے جو ہے نواسے ہیں ان کے بھی آپ نہیں بن سکتا وہی نظر آگا چاہیے بہنوں کے اولاد بھائیوں کے اولاد جتنا نیچو چلے جائیں اولاد در اولاد در نہیں نیچے جائیں ان کا بھی آپ مالک نہیں ہوگا یا رجل کیونکہ انسان ازاشترا جب خرید لیں حد ان میں سے کسی ایک کوئی پر جن کا مالک نہیں بن سکتا اور یہ کسی کے غلام تو آپ نے خرید لیں جو ہی آپ خرید لیں گے یا نہ خدمان آپ آزاد ہو جائیں گے مان آپ کے خریدنے کے ساتھ ہی جو آپ نے خرید لیں آپ کے خرید خورا مکمل ہو گیا وہ آٹومیٹک آزاد ہو جاتی ہے اب ان رشتے داروں جو یہاں تفصیل بیان ہو گیا ان کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ یم لکھو اور مالک ہو جائے گا غیر حاول آئے ان کے علاوہ دوسرے جو رشتے دار ہیں بھائی جان فادور کے رشتہ دار اور قریباً یا نزدیک ہاں جی ان کا تو مالک بن جائے لیکن یہ جو یہاں ذکر ہو گیا ان میں سے کسی کا مالک نہیں ہوگا وکول مین زوجین اور مِنح مِنح ان صاحبہ ہو اگر وہ اگر وہ میاں بیوی میں سے کوئی اگر اپنے صاحب کہنے ہو اپنے کسی ایک کا وہ مالک بن ہے پہلے جو شوہر بیوی کا مالک بن جائے یا بیوی شوہر کا مالک بن جائیں تو ان کے نکاح باطل ہو جائے گا بے درمیان میں پہلے غلامی پہلے ایک دوسرے کا مالک بن جائے پہلے دونوں مثلاََ غلام دون میں سے ایک مالک بن جائیں ہو کے تو پھر ان کے درمیان جو نکاح ہے وہ باطل ہو جائے گا تو ان مالا کا باز ہو ہاں اور اگر جو ہے ان میں سے اگر اس کے بعد کے بعد کچھ ایسے کا مالک بن جائیں ہاں جی شوہر بیوی کے کچھ ایسے کا بیوی شوہر کے کچھ ایسے کا مالک بن جائیں تو بھی ان بات ازران اننے کا تو بھی نکاح باطل ہو جائے گا ہاں جی تو اور یہ جو حصاً جس کے بعض ایسے کا مالک ہوگیا نا تو اس کو آپ اب جب تک یہ آزاد نہ ہو جائے ہاں جی جو ہے اس حد تک تو پورا پورا آپ نہ خریدے تو اس وقت آپ اس کو جو ہے ایک دوسرے کے لیے حلال بھی نہیں ہوتی ہے حسن مہاراج جو ہے اپنی بیوی کو لونڈی ہے اس کو جو ہے لونڈی کا بعد شیسا آزاد تو بعد حیثہ ملکیت نہ ہو یا بعد حیثے کو خود مالک ہو بعد سے کہ دوسرا مالک ہو تو یہ بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتے غرمی خادمہ کے حیثیت سے تو رکھ سکتے ہیں بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتے جو ان میں اس طرح کے جو ہے حصہ دار بن جائیں تو بطلاع نکاح تو یہاں پر بھی جس طرح ایک دوسرے کا مالک پورا پورا مالک بن جائیں تو نکاح باطل ہو جاتے ہیں میم بیوی میم بیوی ایک دوسرے کے بعض حصے کا مالک بن جائیں تو بھی نکاح باطل ہو جاتے ہیں چونکہ نکاح کے لیے مکمل آزاد ہونا شرط ہے ہاں جی میم بیوی آپس میں مکمل آزاد ہو تو نکاح سارا مقا. یا دونوں غلام ہیں دونوں غلام ہیں تو وہ میں بھی جو ہے دوسرے کی ان کے آپس میں نکاح ہو جاتے ہیں یا کسی اور کے غلام جو ہے لونڈی آپ سے نکاح ہو سکتے ہیں لیکن خود کے جو لونڈی خود کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتے خود اپنے بھی اپنے لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتے چونکہ نکاح کے بغیر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حل ہیں تو آج شدہ سے پر اتفاق کر دیں